سب سے پہلی بات جب آپ نے مسئلہ پوچھا ہے یہ مسئلہ سب کے ذہن میں رہے نمازی کے سامنے سے گزرنا گنا اور یہ اتنا بڑا گنا ہے کہ جس راوی نے حضور علیہ السلام سے حدیث شریف سنی وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتا لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گنا تو تم میں کہا کوئی آدمی چالیس دن کھڑا ہونا گوارہ کر لے گا مگر نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہ حضور علیہ السلام نے چالیس دن فرمایا یا چالیس مہینے فرمایا یا چالیس سال فرمایا یہ ان کو سہو ہو گیا مگر کم سے کم چالیس دن بھی مان لیا جائے یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے کہ آدمی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے بہت سے حضرات جب وزو ٹوٹ جائے تو وزو ٹوٹنے کی دو صورتیں ایک تو یہ کہ وہ اپنی نماز پڑھ رہا فوراً نماز چھوڑ کر چلا جائے اور ایک یہ کہ بجماعت نماز پڑھ رہا بجماعت نماز پڑھنے میں یا کسی بھی نماز پڑھنے میں اگر وضو ٹوٹ جائے فوراً نماز سے باہر ہو جائے یعنی نماز کو توڑ دے میں نے نماز کو توڑنا اس لیے کہا کہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں تیرہ شرائط ایسی ہیں کہ جو عالم کو بھی یاد نہیں رہتی موزن کو بھی یاد نہیں تو عوام کو کہاں یاد رہے اس میں شرائط یہ ہیں کہ وہیں سے چھوڑ کر کے جائے اور وضو کر کے اور اپنی نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کے آیا جو رکعتیں نکل جائیں ان کو وہ جیسے مسبوک نماز پڑھتا ہے ویسے نماز پڑھے چونکہ مسائل لوگوں کو یاد نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ نماز توڑ دے. نماز توڑنے کے بعد اگر وہ مفرد ہے تو چلا جائے وزو کر کے اپنی نماز کو لوٹا اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اب اگر اس کا وضو ٹوٹا تو مرت میں کھڑا نہیں رہے اس لیے کہ بے وضو نماز پڑھنا کف رہے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر بے وزو نماز پڑھ تو فوراً نکل جائے اور فوقا نے اس کی اپنی ناموس اور عزت کو برقرار رکھنے کا کہ اس طریقے سے اپنی نات پکڑ لے تاکہ لوگ سمجھے اس کی نقصیر پڑ گئی اور کتنی ہی صفوں کے سامنے سے سو کو گزرنا پڑے تو گزر جائے گزرنے والا گناگار نہیں ہوگا کیوں گناگار نہیں ہوگا جیسے نماز میں امام کی قرعت مختدی کی کرات امام جب کراط کرتا ہے تو مقتدی قرات نہیں کرتا تو کیا مطلب کہ امام کی قرعت مقتدی کی قرات تو امام کے سامنے چونکہ سترا ہے یہ آڑ ہے دیوار کی یہ پوری آڑ جو ہے یہ پوری مقتدی کے لیے سترا ہے تو نمازی گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا اور چلا جائے وضو کرنے کے لیے اور نماز توڑ کر جائے اور ظاہر اسے تیرہ شرطیں تو یاد نہیں ہوں گی اور اس کے بعد میں وہ آن کر کے اپنی نماز کو اس طریقے سے پڑھے جیسا کہ کوئی تاخیر سے آنے والا آدمی جس کو مسبوک کہتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھتا اب اس کے بعد میں جہاں یہ خلا ہوا تو اب چاہیے کہ پچھلی صف میں جو آدمی خلا دیکھ رہا ہے اس کو آن کر کے پورا کر دے ایک بات یہ اس نے خلا پورا نہیں کیا دو تین صف میں کوئی نیا نمازی آیا اس نے خلا کو دیکھا کہ بیچ میں خلا تو اس کے بعد وہ کتنے ہی نمازیوں کے سامنے گزر کر وہاں چلا جائے اس خلا کو پورا کر دے تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا اور ایک حدیث شریف میں آلہ حضر فاضل بریلوی نے فتح و رضیہ اسے تبصرہ کیا فرمایا کہ مسلمانوں میں انتشار کا ایک سبب یہ بھی اس لیے حدیث شریف میں ہے تم صفیں درست رکھا کرو جیسے آپ دیکھیں ہم اس کو حیثیت نہیں دیتے اور عمن ہم امام کو چاہیے کہ تقبیر تحریمہ سے پہلے سفوں کو دیکھ لیں صفیں درست ہیں یا نہیں نے فرمایا کہ اگر سفیں درست نہیں رکھو کہ تم میں انتشار پیدا ہوگا مسلمانوں آپس میں ٹسل پیدا ہوگی انتشار پیدا ہوگا آپس میں اگر صفوں کو درست نہیں رکھو امام اہل سنت فتح رضیہ نے فرمایا کوئی عجب نہیں کہ یہ آج کل جو انتشار ہے اسی وجہ سے اپنی صفوں کو درست نہیں رکھتے بخاری شریع کتاب و صلات میں حدیث ہے غالباً اس میں یہی تھا مسئلہ کہ کسی کا وزو ٹوٹ گیا وزو کرنے چلے گئے اور بیچ میں خلا تھا حضور نے نماز پڑھائی اور تمام نمازیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو کیا تم یہ سمجھتے ہو میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اور سرزنی فرمائی کے اپنے سفوں کو درست رکھا کرو تو اب کوئی ساہ اس خدا کو اگر پورا کر دیں گے تو یہ مستحب ہے اور اچھا ہے اور نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے وہ گناہگار نہیں ہوگا چلیے اور